حيطون الرج بسم ال ج الرحمن الرحيم إذا زل زلة الأرض زلزها وأحرجة الأرض أسقها وقال الإنسانُ ماها يوم إ تتحّس أخبرها سز الزال فيبارك سة سئك یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے سورہ مبارکہ میں ایک رکو آٹھ آیا پینتیس گلم اور ایک سو انتالیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کو موضوع بنایا ہے وہ ہے موت کے بعد دوسری زندگی اور اس دوسری زندگی میں ان سب اعمال کا پورا के پورا انسانوں کے سامنے لانا جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں کیے تھے سب سے پہلے اللہ تبارک وطالیہ نے تین مختصر ترین فخروں میں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے कैसे کیسے حیران کن ہوگی پھر دونوں ہی جملوں میں اللہ مبارک وطالیہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال اور اعمال کی گواہی دے گی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ زمین اس کے ایک ایک اعمال کو بیان کرے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کیا امال کیا ہے اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے قبروں سے نکل نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے امال ان, کے دک... ان کو دکھائے جائیں اور امال کی یہ پیشی صرف امال کے دیکھنے ہی تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ ایک ایسے مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی ان سے پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی اللہ تبارک مطالعہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے میں قبان نہایت رحم کرنے والا ہے اذا جب ہلا دی جائے گی زمین پورا شدت کے ساتھ اس کا ہلا دیا جانا زلزلے کے معنی پیدر پہ پی زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں زلزل تل کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا علاقہ نہیں بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے دوبارہ زلزال حق کا جملہ استعمال فرمایا اور اس اضافے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسا اس جیسے عظیم کو ہلانے کا حق ہے یا جو اس کے ہلا جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے کہ اس انتہائی شدت کے زلزلے کے ساتھ وہ اخر و اور نکال باہر کر دی گئی زمین اسا اپنے سارے کے سارے پوچھ سورہ ان کے آیت نمبر چار میں اس کی وضاحت ہو گزری جی ہے کہ, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا کہ جو کچھ یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں پڑے ہوئے ہوں گے ان سب کو وہاں سے نکال باہر ڈال دیا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ کے ارشاد ہے کہ انسان جب اس بے نظیر اور پریشان کن حالات کو دیکھے گا تو وقان الانسان اور کا ایک انسان مان رہا یہ جی زمین کو کیا ہوا یعنی ایسے جھٹکوں پہ جھٹکے کہ رہی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی جی اس کو کیا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے اس کو اس سے مراد ہر انسان ہے اللہ تبارک وطالعہ کے شاد ہے یوم اس دن اس دن تو حد وہ زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی جی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے مسند احمد اور ترمیزی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر پوچھا جانتے ہو اس زمین کی حالات کیا ہے جسے وہ بیان کرے گی جی لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حالات اور وہ بیار یہ ہیں کہ زمین کے ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کے گواہی اس سے طلب کی جائے گی جو اس کی پیڑ پر اس نے کیا ہوگا اور وہ کہے گی کہ اس انسان نے فلاں دن فلاں وقت فلاں کام میرے پیٹ کے اوپر کیا ہے یہی ہے وہ حالات اور وہ خبریں جو زمین بیان کرے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے حضرت آنت ابن رضی اللہ عنہ حوالے سے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساط فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے گی جو اس کے پیٹ پر کیا گیا ہو پھر آپ نے یہی آیت دعوت فرمائی یہ روایت اب رانی اور ابنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ یہ زمین خبر اس لیے بیان کرے ہیں بے ان کا اوخالہ کہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا یوں میں ازرناس ہوں اس دن لوگوں کو متفرق جماعتوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا اشتا علادہ کر کے اور لوگوں کو الادا علادہ گروہوں کی صورت میں اس لیے کر دیا جائے گا مال ہوں تاکہ وہ بآسانی با اپنے امال کو دیکھ سکے اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو ان کے امال دکھائے جائیں گے یعنی ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے اس لیے کہ ابھی ان کو آگے ان دنیا زندگی میں کیے جانے والے اعمال کے بدلے میں ملنا ہے ضرورت <ذرَّتِم> جس نے ذرہ برابر بھی نہیں کی ہوگی خیرن بہتر یا رہو اس کو دیکھ لے گا ذرہ اس انتہائی چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں تو آتا ہے لیکن تقسیم نہیں ہو سکتا اللغت نے لضاحت کی ہے کہ ذرہ گرد کے اس چمکنے والے حصے کو کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سورج کے کرنوں کے نکلنے کے ساتھ ہی ہیڑکوں کے اندر جب وہ کرنے داخل ہوتی ہے اور ان کرنوں میں سورج کے تیرتے ہوئے جو غبار چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو دکھائی تو دیتا ہے لیکن پکڑا ہی نہیں دیتا وہ ذرہ ہے اور بعد مفصرین فرماتے ہیں کہ سرخ چونٹی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس کے سر کو ذرہ کہا گیا ہے یعنی اگر کسی نے اتنے کم مقدار کے برابر بھی اچھے آمان کیے ہوں گے ان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بھی اجر کے ادائیگی کے لحاظ سے اور حوالے سے اور غرض سے میدان حشر میں حاضر کر دیے جائیں گے وہل میں فخال و ضفت اور جس نے اعمال کی ہوں گے ایک ذرے کے برابر بھی شر بُرے برے یا رہو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا پرانی مجید کے دوسرے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سمایا ہے کہ گناہ گار جب اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے تو پھر بول اٹھیں گے مال ہاضل کتاب لا الا درتوں یہ کیسے امان نامہ ہے کہ جس نے ہمارے امان میں سے نہ بڑے عمل کو ختم کیا ہے نظر انداز کیا ہے اور نہ چھوٹے عمل کو بلکہ جو ہمارے امان ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر درج ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے کہ انسانوں کے وہ اعمال بھی کہ جو کرنے کے بعد انسان بھول گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں بھولے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کو چاہے وہ اچھے ہو یا برے ایک ایسے صحیح میں محفوظ کر دیا تھا کہ اللہ یوم ہی ولادل کہ نہ اس کو کوئی مٹا سکا اور نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکا وہ الحمدللہ رب للہ